تو دیکھیے جب آدمی کے اندر سچی محبت اللہ کی آ جائے تو اس کی زندگی میں ایک نیا ایمرجنس ہوتا ہے ایک نیا ایمرجنس پھر وہ بالکل بے دوڑ پڑتا ہے اللہ کے کام کی طرف اس وقت دیکھیں سب سے بڑا کام یہ نہیں کہ آپ سوشل ورک کریں ملی ورک کریں سب سے بڑا کام ہے دعا ورک کیونکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کیا ہے خدا کرشن پران کیا ہے خدا سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کا ایک ہی سورس ہے قرآن صاحب کرام میں یہ, یہی ایمرجنس ہوا تھا تو کیا ہوا دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ البداء کے بعد فرمایا تھا کہ ان اللہ باسنی کافت النا صفات مشرو خدا نے شاہ عالم کے لیے بھیجا ہے تو میں تو اب ہمیشہ زندہ میں رہوں نہیں رہوں گا جب تک میں زندہ تھا تب تک میں نے پہنچایا اب تم ساری دنیا کو میں پہنچا دو تو پھیل گئے ساری دنیا میں اس وقت دنیا تھی ایشیا افریقہ کا نام تھی زیادہ تر اب ذرا غور کیجئے کہ یہ صحابۂ کرام جو قبریں بہت کم ہیں مکہ مدینہ میں باہر چلے گئے کیا بیتا ہوگا وہ ان کی زبان نہیں جانتے تھے ان کی, دوسری ان کی زبان دوسری تھی ان کی زبان دوسری تھی ان کی زبان تھی عربی زبان کہ جہاں وہ گئے وہاں کیا تھا وہاں دوسری زبان چلتی تھی کئی یونانی کئی عبرانی کئی آرامی کئی بربری دوسری زبانیں لکھے خوش گئے ان میں کیسے انہوں نے ان کی زبانیں سیکھی ہوگی کیسے ان کو اپنی بات پہنچائی ہوئی اس کو سوچنا ہی مشکل ہے آج کل تو ہم جاتے ہیں کہیں تو وہاں ہوٹل بنے ہیں وہاں ٹھہرے کھانے پینے کے انظام ہے ہر جگہ سڑکیں ہیں ہر جگہ ریل ہے ہر جگہ موٹر ہے ہر ہوائی جہاز ہے تب تو کچھ بھی نہیں تھا کیسے انہوں گھس گئے کیسے انہوں نے کام کیا اتنا بڑا کام کیا کہ جس کو آپ کہتے ہیں عرب ورلڈ جو ایشیا افریقہ کے بیچ میں پھیلا ہوا ہے وہاں آپ دیکھیے انہوں نے ان کی زبان بدل دی ان کا کلچر بدل دیا ان کا مذہب بدل دیا ان کی سب سے بڑی چیز ان کی آئیڈینٹی بدل دی آئیڈینٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے بدلنا آ... شناخت کیسے انہوں نے کام کیا کہ ایک پورا ایریا جو ہے ایشیا اور افریقہ کے درمیان جس کو عرب کہتے ہیں سب کچھ بدل ڈالا یہاں تک ان کی آئیڈینٹی بدل ڈالا تو کیا تھا وہ وہ اللہ کی محبت میں غرق تھے ہیتبر کے زمانے میں ایک وفد گیا تھا ایران تو ایرانی جو حکمرہ تھا اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں یہاں آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ اب للو خج البادہ احبات الباد البات اللہ ہم کو خدا نے بھیجا ہے کہ لوگ بندوں کی عبادت پہ جی رہے ہیں ان کو ہم خدا کو عباد بنائیں یعنی لوگ لوگ بندوں کو گیور سمجھے ہوئے ہیں نا گیور تو خدا ہے بندوں کا جھکتے ہیں حالانکہ جھکنے کے قابل تو خدا ہے بندوں سے محبت کرتے ہیں حالانکہ محبت قابل تو خدا ہے اب اس چیز نے ان کا اتنا ان کے اندر اتنی بڑی اتنی آگ بھر دی تھی کہ گھس گئے ہر جگہ بالکل نڈر ہو کر کے نہ کھانے کا پتہ نہ کھین رہنے کا پتہ نہ کپڑے کا پتہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیسے وہاں کھاتے ہوں گے کیسے یعنی کہاں رہتے ہوں گے ان کو ایک دیوانگی تھی دیوانگی انہیں میں سے ایک تھے اوپائے منافے جو مدینہ سے دمش سے روانہ ہوئے ایشیا سے روانہ ہوئے اور وہاں سے اپنے دستے کو لے کر کے افریقہ میں گھسے چلتے چلتے وہ اٹلانٹک کے کنارے پہنچ گئے اب جانتے افریقہ جو ہے اٹلانٹک کے کنارے اٹلانٹک اوشن وہاں انہوں نے دیکھا کہ اوشن سمندر ہے ہی سمندر ہے آگے کچھ نہیں دکھائی دیتا تو کبھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ خدایا اللہ عالم اندر گھوڑے پر سوار ہو کر کے دیکھ رہے تھے اٹلانٹک سمندر کہا کہ خدایا کرو جانتا کہ اس سمندر کے پار اس پار بھی کچھ انسان ہیں دیکھیے ان کی دیوانگی دیکھیے دیوانگی اللہ کی محبت میں دیوانگی خدا اگر میں جانتا کہ اس, اس سمندر کو اس بار بھی کچھ انسان ہیں کچھ تیرے بندے ہیں تو میں گھس جاتا سمندر میں اور پہنچتا وہاں تک تاکہ کوئی انسان دنیا میں تج سے بےخبر نہ رہے یہ آگ لگی تھی ان لوگوں کے اندر تب یہ مسلم ورلڈ وجہ میں آئی